الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين فبعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله سمع مني حديثا حافر واقع ہو کماسام ہو وسلم سب سے پہلے میں اس مرکز مدینہ کے ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک موقع جو ہے وہ مرحمت کیا تاکہ ہم کچھ وقت منہج سر و کی باتیں کر سکیں اور جس کی اساس صحیح بخاری کا یہ عظیم شان چیپٹر ال احتسام دل کتاب انہوں نے بنایا جو ان کے ایک ذہن رضا اور فہم ثاقب کی روشن دلیل ہمارے یہ ساتھی جو کل تک یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھتے تھے جن کو ہم اپنا بیٹا ہی قرار دیں گے مدینہ نورہ تشریف لے گئے اور وہاں کے علوم سے استفادہ کیا اس شہر میں ایک وقت گزارا جو شہر مدینہ الرسول ہے اور محبت وحی ہے اور تربوی نقوش وہاں سے حاصل کیے اور انہیں نقوش پر یہاں الحمد للہ کام کر رہے ہیں سنت کا دفاع حدیث کا دفاع ان کا سب سے ایک برگزیدہ موضوع جس پر کام ہو رہا ہے اور ابھی آپ نے نماز سے قبل جو ان کی ایک کوشش ہے اردو کتب کو جو ہے وہ کمپیوٹر پہ لانا اور لوگوں کے استفادہ کے لیے موبائل تک اس کی ایک رسائی فراہم کرنا یہ بڑا علمی کارنامہ ہے کتابیں ہر جگہ میسر نہیں ہوتیں لیکن یہ اگر ایک کھلونا جیب میں ہو تو اس سے یہ ایک علمی فائدے کی ایک جو ہے شکل ہر وقت موجود قائم رہتی میں ان <تصفح> کا گزار بھی ہوں اور ان کے اس اقدام کی ایک بڑی ترغیب اور تقدیر بھی کروں گا بالخصوص ہمارے بھائی اور ساتھی سائیں سعید شاہ صاحب حافظہ اللہ جن کی ایک نگرانی بڑی قابل قدر یہاں پر جاری اور قائم ہے اور پھر عثمان صفدر ہیں حافظ اللہ اور عبداللہ شمیم جو ہمارے بیٹا نمادام بھی ہیں اور پھر اپنا حماد چاولہ صاحب اور دیگر وہ ساتھی جو پس پردہ کام کر رہے ہیں سب کی کوششیں بڑی قابل قدر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کے علم میں آپ کی صحت میں اور آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ادار و رست اور مزید بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ معاشرہ جو اس وقت صرف صالحین کی خدمات کے سامنے ایک دیوار بن کر ایک حائل ہو چکا ہے اور ان جہود کو اور ان کوششوں کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یقیناً اس منج کا احیاء ہم سب کی ذمہ داری یہ کام کسی اور کا نہیں یہ کام ہمارا ہے ہم حضر الحدیث ہیں ہم صرفی ہی ہیں سرف ہی کا معنی کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے سلف صالحین کے منج کی روشنی ہو یہ کام ہمیں نے کرنا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ پاک اس کا اجرت فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم نے جو یہ آخری جو یہ چیپٹر پڑھا ہم نے صحیح بخاری کا احتسام کتاب و سنت اس میں یہ بات عیام ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ اس کے ساتھ تمسک یہ رشد و ہدایت کی ضمانت امام مالک رحمۃ اللہ کا قول شاید انہوں نے عرض کیا تھا فرمایا کرتے تھے کہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم کا سفینت نعیم من رقبہ نجا من تخلف عنہا حلق یہ لوگوں ہر دور میں ہر مقام پر نبی السلام کی سنت کی حیثیت وہی ہے جو نور علیہسلام کے دور میں ان کے سفینے کی حیثیت جو کشتی انہوں نے تیار کی تھی جو کشتی میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہو بچ جائے گا اور کہ وہ جانور کیوں نہ ہو جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ نور علیہ اسلام کا بیٹا کیوں نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے اب وہ کشتی تو نہیں ہے اب نوین اسلام کی سنت جو فہم دین کی اساس جو اس کی سواری اختیار کر لے گا سنت کو پڑھنا عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا یہ سارے کام اس کی کامیابی کی ضمانت تھی اور جو شخص سنت سے پیچھے ہٹ گیا یا سنت کو ٹالنے کے لیے بہانے سادی کرنے لگ گیا اور آرا اور رجال کو اپنا اوڑھنا مشانا بنا لیا تو اس کے لیے بربادی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ ہم نے چیز جی سمجھی اس دورے میں امام بخاری کے مختلف تراجم اور ان کے ابواب امام بخاری کی فقا اور احادیث سے استدلال کا انداز اس سے ہمیں یہ باتیں سمجھ آ گئیں ایک تو ہر مسئلہ قرآن حدیث میں موجود اور دوسرا سنت کو اپنایا بغیر نجات نہیں لہذا یہ درس اصل اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی جو ایک دعوتھی زندگی ہے اس کی بنیاد بنانے حدیث اگر نہ ہو تو دین سمجھ نہیں سکتے حدیث اگر نہ ہو تو دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اکیلا قرآن یقین کرلے کافی نہیں ہے عمل کروانے کے لیے قرآن ایک اصولی کتاب ہے اور حدیث قرآن کی تشریح ہے جب تک یہ تشریح قرآن پاک کے شانہ بشانہ نہیں ہوگی کام نہیں چلے گا نبیر اسلام کا فرمان ہے عدیت القرآن مثلا ہما مجھے اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی جو قرآن جیسی ہے قرآن کے مثل وہ نبیرِ اسلام کی حدیث ہے نبیرِسلام کی سنت ہے یہ ایک سفینہ نوع ہے ہمارے پاس موجود ہے اس کی سواری علم و فمن و بال و ادا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس درس کو معام کریں اور لوگوں کو نبیر اسلام کی اتباع کے راستے پر کامزن کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی اس منہج طویم کو اپنا اپنائیں نبیر اسلام نے منا کے میدان میں اپنے خطبے میں ایک دعا کی تھی کہ ندر اللہ حمران سمعمنی حدیث ہیں فحافظ ہو آیا ہو فما دا ہو اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و کر دینا جو میری ایک حدیث سن صرف ایک حدیث اور ہم نے بحمد اللہ اس دورے کے دوران ساٹھ حدیثیں ایک مضمون کے طور پر پڑھی ہیں اور ان ساٹھ حدیثوں کے متعلقات اور بہت سی حدیثیں ہم نے سنی اور سنائی ہیں جو سینٹروں کی تعداد میں ہمیں بحمد اللہ اور یہاں فضیلت یہ ہے کہ میری ایک حدیث سن اور سن کر اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور اس کو آگے پہنچا دیں بس یہ تین چار ذمہ داری اس کے دل میں حدیثوں کو سننے کا شوق گھر کر جائے اور شوق سے آئے جست و جزو ہے اور آپ کا شوق مجھ سے مخفی نہیں ہے میں اس عمر کا شاہد ہوں اور اس بات کا گوراہ ہوں آپ کا روزانہ یہاں آنا ہر کلاس میں یہ شوق و ذوق کی ایک دلیل ہے اور میں یہاں فراموش نہیں کر سکتا اپنی بیٹیوں کو جو مختلف مدارس کی طالبات ہیں ان کا شوق و ذوق اور, اور بلبلا ہر پروگرام میں شرکت اور پھر ہمارے عام احباب کی شرکت <coughs> حالانکہ بعض چیزیں ان کے لیے ثقیل ہو سکتی ہیں جو ان کے فہم سے مطابقت نہیں رکھتی ہوں گی لیکن پھر بھی یہاں حاضری کسی شوق کی ہماض ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو تمام باتوں کو سب کے لیے اس حدیث کے تناظر میں قبول کرے وہ تناظر کیا ہے حدیث کے سننے کا شوق نمبر ایک نمبر دو سن کر یاد کر یعنی پوری توجہ سے سنیں لفظ یاد کر لیں یا معنی یاد کر لیں اور نمبر تین اس کو سمجھ لیں کہ اس حدیث میں امام الانبیاء کا پیغام کیا ہے اور نمبر چار یہ کہ تم ادا ہو کما سمع جس توجہ سے سنا جس امانت سے سنا اسی امانت سے اس کو آگے پہنچا دیں اپنے دوست آداب ہیں گھر کنبہ فیملی ان کو بٹھا لے ان کو سنا دے اور پہنچا دے تو جس شخص میں یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں یا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے کب قیامت کے دن خاص طور پر قیامت کے دن چہرے دو طرح کے ہوں سیاہ چہرے اور روشن چہرے اور پیارے بینوں کے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چہرے کی روشنی ان لوگوں کے لیے طلب کی ہے جن کا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ یہ تعلق جڑ جائے اور قائم ہو تو اللہ تعالی ہمیں اسی حدیث کے تناظر میں یہ سارے تعلقات قائم کرنے کی توفیق دے اور یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو مجلس درس ہوتی ہے اس مجلس درس کے جو نتیجے اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں ان نتائج کے مطابق اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی محبت اور رضا کا فیصلہ فرمائے شیخ الاسلام نے تیمیہ الرحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس زمین پر جنت کا مشاہدہ کرنا چاہو تو علماء کی مجالس کو دیکھ لو ہم تو سب طلبہ ہیں اور کچھ پڑھنے کی کوشش کی لیکن جو حقیقی علماء ہیں ان کی مجالس کو دیکھ لو ان کی مجالس جہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی سدائیں گونجتی ہیں در حقیقت جنت کے باغیچے ہیں اور یہ بات انہوں نے ایک حدیث کی روشنی میں کی نبیر اسلام کا فرمان ہے اذا میرے یاد و جنت جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کر گزرو وہاں بیٹھ کے کچھ کھا پی لیا کر صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں تو میں کہ جنت کے باغیچے کو مجالس ہوں جہاں قرآن کی حدیث کی اللہ کے ذکر کی توحید کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے بے کی سنت کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس زمین پر جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں جنت کے باغیچے ہیں وہاں ضرور آؤ اور وہاں بیٹھ کر کھاؤ پیو تو یہ مجالس کا حقیقت جو علماء کی مجالس ہیں جنت کے باغیچے ہیں اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین افراد کے بارے میں تین نتیجے بیان کی آپ درد اشاد فرما رہے تھے تین لوگ آئے ان میں سے ایک شخص بڑی اس کو لگن اور شوق اس نے کھڑے ہو کر دیکھا کچھ رستہ آگے بڑھنے کا نظر آ رہا گردن پھلانگنے کی ضرورت نہیں بڑے ایک ادب اور وقار کے ساتھ وہ اس رستے سے بڑھتے بڑھتے آگے چلا گیا اور نبیر اسلام کے سامنے بیٹھ دوسرا شخص اس کو آگے بڑھتے ہوئے کچھ شرم محسوس ہوئی اور وہ وہیں بیٹھ کے پیچھے اور تیسرا شخص وہاں سے روانہ ہو گیا نہ وہ بیٹھا اور نہ وہاں کھڑا رہا بلکہ وہاں سے روانہ ہو گیا نبی رسم نے ان تینوں کا عمد الکردار دیکھا تو آپ سر صرف نے بعد میں تینوں کی مثال بیان کی اور کہ ایک شخص وہ تھا جو آگے بڑھا اس نے قدم آگے بڑھائے اور سامنے آ کر بیٹھا یہ شخص ابا اللہ, اللہ علیہ یہ آگے جو بڑھا ہے تو شہر کے قریب جانے کے لیے نہیں بڑا بلکہ اللہ کی طرف جانے کے لیے بڑھا اس کے یہ قدم اٹھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف فاواہ اللہ واہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنے ساتھ ملا لیا اپنے ساتھ جوڑ دیا اس مجلس میں حاضر ہاں ہونے والا اور یہ کوشش کرنے والا کہ میں قریب ترین بیٹھوں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے تھے اللہ نے بھی اس کے اس جذبے کو دیکھا اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دوسرا شخص استحیا وہ شرما گیا فستاحی اللہ عمین اللہ بھی اس سے شرما گیا معنی اللہ رب العزت اس کو عذاب نہیں دے گا وہ شرما گیا آگے بڑھنے سے اور وہیں بیٹھ گیا اور وہ اپنے گھر نہیں گیا وہاں سے باہر نہیں نکلا اس یہ بھی اس کی شرم کا تقاضا تھا تو اللہ بھی اس سے شرما گیا معنی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا اس کو بھی اللہ نے قبول کر لیا اور تیسرا شخص اس نے وہاں بیٹھنا گوارہ نہیں کیا اپنے گھر کو چلا گیا فعض فعظ العین اس نے اس مجلس سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اللہ تعالی نے اس سے اعراض کر لیا تو اس حدیث میں بہت سے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن ایک واضح نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مجالس کا ہم ہونا چاہیے شوق اور ذوق ہونا چاہیے جہاں خالص کتاب و سنت کی باتیں ہوں اور وہاں پہنچ کر استفادہ کرنا چاہیے یقینا اللہ تعالیٰ کی رحمتِ برستی ہیں ایک قصہ سنایا تھا شیخ عبدالحماد حافظ اللہ نے انو آتا کہ جن دنوں پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں تو ہمیں حرم میں آنے کا موقع ملا ان دنوں حرم مکی میں شیخ العربر اعظم علامہ بدینشا راشدی کے دروس کا بڑا چرچا تھا بڑے ان کے علمی دروس چلتے تھے اور بہت سے دروس ہوتے تھے سب کے حلقے خالی ہو گئے اور شیخ کا جو ہلکا وسیع ہوتا گیا حتیٰ کہ حرم کی تاریخ میں پہلی بار ان دروس میں مائیک کا استعمال ہو اتنے لوگ پڑ گئے ان دنوں ساتھی بتاتے ہیں کہ یعنی بدھ اور جمعرات اور جمعہ تین دن کے لیے جو فلائٹیں آتی تھی امارات سے کویت سے قطر سے فطر سے تو نوجوان آتے تھے جا کر عمرہ بھی کریں گے کہ تین دن چھٹی ہے اور شاہ صاحب کے دروس سے استفادہ بھی کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن شاہ صاحب درس دے رہے تھے اور ایک سعودی شخص کچھ ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا اور رستہ بناتے بناتے قریب آ کر شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ گئے وہ ایک گھنٹہ درس جاری رہا اردو میں تھا تو بعد میں ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو تو اردو آتی نہیں آپ اتنے اہتمام سے وہاں سے اٹھے اور آ کر قریب پورا گھنٹہ بیٹھے رہے تو آپ کے بلے کیا پڑا کہا کچھ بھی لی نہیں لیکن جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک مجھے اونگ آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی میں خواب دیکھتا ہوں کہ اس مجلس پر بارش برس رہی اس مجلس پر صرف جتنا وہ حلقہ ہے اس حلقے پر بارش برس رہی میری آنکھ کھل گئی میں نے کہ اللہ کی رحمت برس رہی مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں جا کر شریک ہو جاتا ہوں اس لیے وہاں سے اٹھا اور قریب ترین آ کر بیٹھ گیا یقیناً مجالس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نبی السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر اللہ کے گھر میں مجارس قائم ہو تو پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور ملائکہ اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور اللہ مجلس کے ہر شریک انسان کو فرشتوں کے سامنے ان کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں بہت بڑا ایک یہ ایک سعادت ہے اور بہت بڑی ایک فضیلت ہے تو اس قسم کے مواقع بار بار ملنے چاہیے ہمیں بار بار شریک ہونا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے احتسام پر کتاب و سننا میرے عزیز ہو اس کا جو سب سے نمایاں پہلو ہم نے جو بار بار ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سنت کو اختیار کرنے اور چمٹ جانے کا سب سے بڑا تعداد یہ ہے کہ ہم اہل بدر سے ہمارا کیا تعلق ہے اس پر غور کرے تمسک بھی سننا کا معنی یہ ہے ایسا تمسک ہو ایسا مضبوطی سے تھامنا ہو کہ سنت کی غیرت دل میں گھر کر جائے اور اس غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ پھر کسی بےدعتی انسان کو کوئی مقام اس دل میں نہ رہے جہاں سنت ہوگی وہاں بےدت نہیں ہوگی اور جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں ہوگی کیونکہ سنت این اسلام بلکہ اصل اسلام امام اور بہائی رحمہ اللہ ان کی وہ عظیم کتاب شر سنن اس نے ان کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے ال اسلام ب سنت ب سنت یہ الاسلام اسلام پورا اسلام سنت ہے اور سنت ہی اسلام سنت کو ہٹا دو اسلام ختم اسلام سنت اور سنت اسلام اس کی غیرت کا تھاطا یہ ہے کہ اہل بدت کے ساتھ ہمارا جو تعامل ہے وہ کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے یہ غیرت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے اگر بھر جائے اور ہم اس تعامل پر غور و فکر کر لیں اور یہ بات طے کر لیں کہ سنت کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ بدر اور اہل بدت کے ساتھ کوئی تعامل نہ ہو ایک دعوت کا تعلق ہو ان کی اصلاح کی کوشش ہو لیکن ایسا تعامل جو دوسرے لوگوں کے لیے دھوکے کا باعث بن سکے اس سے گریز کرنی چاہیے ان کا تشبو لباس اور وضا میں ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ان کی اصطلاحات کو استعمال کرنا ان کے لہجوں کو استعمال کرنا یہ سب کا سب ان کی ایک تعریف کے مترادف ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں گریز کرتے ہوئے سنت کے ساتھ حقیقی تعلق جوڑ دینا چاہیے اور یہ بات بابر کر لینی چاہیے کہ اہل بدت کے ساتھ تعلق انتہائی خطرناک ہے انتہائی خطرناک سر کے بعد کی بادم نے نقل بھی کی یہ فضل ابن محل اور قالف ہری ابن ایاز اور اس قسم کے دیگر محدے وہ فرماتے ہیں کہ اہل بدت کی مسکراہٹ سے کبھی دھوکہ نہ کھانا وہ ہمیشہ تمہیں مسکرا کر دیکھیں گے اہل بدت کی ایک ہی علامت کہ وہ تمہیں مسکرا کر دیکھیں گے اگر وہ سر جھکا کر اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کبھی دھوکہ نہ کھانا اور اگر وہ تمہارے تم سے ملیں گے تو پہلے دن اپنی بدت کو پیش نہیں کریں گے ہو سکتا ہے بدت کو پیش کرنے سے پہلے وہ تمہیں سو حدیثیں سنائیں اور تمہیں پوری طرح اعتماد میں لے لیں اور پھر اچانک اعتماد میں لینے کے بعد بدت کی ارغار کر دیں اور تم دھوکا کھا کر قبول کریں امام شافی کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر ہوا پر چلتا ہو اور گرتا نہ ہو پانی میں چلتا ہو اور بھیگتا نہ ہو آگ میں چلتا ہو اور جلتا نہ ہو تو دھوکہ نہ کھانا وہ بحروبیہ اور فراڈیہ ہو سکتا ہے اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کرو اور کتاب و سنت پر پیش کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو علماء سے پوچھو علماء حق علماء ربانیین یہ ہر دور میں تزکیے کی بنیاد ہے تزکیے کی علماء کون ہیں اور کون نہیں ہیں اور کن کے علم سے استفادہ کیا جائے اور کن کے علم سے نہ کیا جائے علماء ربانیین جو ہیں انہیں اس کی معرفت حاصل ہوگی تو یہ وہ کچھ بنیادی خدوذ ہیں جو اس کتاب اور کا ایک واضح درس ہے جس کو ہر آن ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کی سب کی حاضری قبول فرما لے یہاں آنے کی جو قدم اٹھے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کو برکت سے بھر دے اور رحمت سے بھر دے اللہ اپنے محربین بندوں میں شامل فرما دے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سے ایک سچا اور حقیقی تعلق استوار کرنے کی توفیق فرما دے بدر سے بچائے اہل بدر سے بچائے اور اللہ رب عزت سنت کی غیرت پیدا کر دے اور جو ایک علم کا لازمی تقاضہ ہے اور اللہ کی خشیت ہے اللہ ہمیں اپنی خشیت سے مالا مار کر دے ایسا دل عطا فرما دے جس دل میں واقع اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی خشیت ہو اور وہ دل تخوا کے نور سے آراستہ ہو اور منور اور مزین ہو